قف وصلا وسلاما على عباد النبي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم محمد رسول الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صل محمد وعلى اله وصحبه اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم افرمد امرین اللہ ان اللہ بصیرم دلے میں کہتا نہیں کہلواتا ہے کوئی میں کہتا نہیں کہلواتا ہے کوئی سخن میرے بس میں کہاں اللہ اللہ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نوجوان ہیں ذرا بے تکلفی سے آپ کو چند نصیتیں جو کہ وسیعتیں ہوں گی نصیت کو وسیعت کے رنگ میں بیان کرتا ہوں تاکہ جب آپ عملی زندگی میں آئیں تو آپ ایک مثالی استاد مثالی عالم اور مثالی مومن بن جائے سب سے پہلی وسیع یہ ہے کہ ہر وقت ایمان کی فکر کریں جس چیز کی فکر ہر وقت ہوتی ہے وہ چیز مضبوط ہوتی رہتی ہے ہمارے حضرت مولانا پیرفکارہ نقش مجددی ایک دفعہ بیان کرنے جا رہے تھے دمیال کیمپ قاضی عبدالرشید صاحب کے مدرسے میں تو انہوں نے مشورہ کیا کیا بیان ہونا چاہیے تو ہم نے ایک دو موضوع بتائے حضرت فرمایا نہیں میں ایمان کے اوپر بیان کروں گا تو میں نے کہا حضرت علماء اور طلباء کو آپ ایمان سکھائیں گے ہاں ایک ایمان کے الفاظ ہوتے ہیں اور ایک ایمان کی حقیقت ہوتی ہے میں ان کو ایمان کی حقیقت سمجھاؤں گا تو آپ حدیث پڑھتے ہیں کہ سب سے کمزور درجے کا ایمان یہ ہے کہ بندہ برائی کو دیکھ کے دل میں برا سمجھے نہیں تو زبان سے کمزور درجہ اور یہ سب سے کمزور درجہ عوام کے لیے علماء اور طلباء کے لیے تو سب سے اعلیٰ درجہ ضروری ہے جب برائی کو دیکھیں تو اس کو حکمت کے ساتھ جو ہے حکمت و دانائی کے ساتھ اس برائی کو روک لیں میں مثال بے تکلفی سے چند باتیں کر رہا ہوں سہ ہم بسوں میں جائیں نہ کسی زمانے میں جاتے تھے جب بیکار تھے اب تو اللہ نے باکار بنا لیا تو بسوں میں جاتے تھے وہ ٹیپ بند نہیں کرتے تھے گانا بند نہیں کرتے تھے تو میں نے ڈرائیوروں کی نفسیات ان کا مزاج نوٹ کیا کہ یہ کس چیز سے ڈرتے ہیں ہم جاتے تھے تو وہ گانا بند نہیں کرتے تھے جب مزار کہیں آتا پھر بند کر دیتے تھے تو میں نے کہا یہ اللہ سے نہیں ڈرتے والوں سے ڈرتے ہیں تو میں نے اچھی طرح نوٹ کر لیا کہ یہ کس سے ڈرتے ہیں اب کبھی ہم پہلے ذکر کرتے تھے وہ کہتے استاد یہ بند کر دو میں ذکر کروں کہ نہیں نہیں اپنے گھر جا کے ذکر کرو ہم نے کہا اس کو کیسے سمجھائیں تو میں نے سوچ سوچ کے نکتہ نکالا کہ یہ وظیفے سے بہت ڈرتے ہیں. اب جب ہم ذکر کرنے لگتے کہتے استاد میں وظیفہ کر رہا ہوں یہ ٹیپ بند کر دو فورم بند کر دیتے کہیں بس ہی نہ دے بات پہلی ہی کر رہے تھے کہ جی ذکر کر رہے ہیں اب ذکر کی اس کو سمجھ نہیں یہ وظیفے کی سمجھ ہے اس لیے جو ہی میں کہتا استاد میں وظیفہ کر رہا ہوں ذرا ٹیپ بند کر دے فورم بند کر دیں فورم بند کر دیتا اگر کہ جی ذکر کر رہے ہیں ان کو ذکر کی سمجھ نہیں آتی تو کل قدر عقول لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کرو کتنی کو اس بے کی عقل ہے تو حکمت و تانائی بہت ضروری ہے <تصفح> آپ حیران ہوں گے قرآن حکیم کو اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے وہ میں یو تل حکمت فقت اوتی یا خیرن کثیر جس کو اللہ حکمت و تانائی عطا فرما دیتا ہے اس کو خیر کثیر عطا فرما دیتا خیر کلیل نہیں کہا خیر کثیر تو جس عالم کو جس طالب کو جس استاد کو حکمت و دانائی اللہ عطا فرما دے اس کو خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے بھائی اللہ کا کلیل بھی کثیر ہوتا ہے اللہ کا تھوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے اور جو اللہ کا زیادہ ہوگا تو وہ کتنا زیادہ ہوگا تو اللہ کا تھوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے جیسے سورہ قدر میں آتا ہے نا کہ لیلت القدر خیر من الف شاہ کہ لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے برابر نہیں کہا بہتر کہا اور کتنا بہتر ہے یہ اللہ کا بہتر ہے اور اللہ کا بہتر بھی بہترین ہوتا ہے یہ نکتہ ہے اس کی ایک بڑی عجیب مثال ہے ایک بزرگتے مسجد میں نا وہ دکھر فکر عبادت کرتے تھے تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ہمارے پنجاب اور پورے انڈیا کی طرف عورتیں بڑی سڑک چڑی ہوتی ہیں آپ لوگوں نے تو عورتوں کو ایسے جکڑا ہوا ہے کہ ٹوپی والے برقعے کے بغیر نہیں نکل سکتی ہمارے یہاں تو کھلا کھاتا ہے تو اسی طرح کی کوئی بیوی تھی کیونکہ نبیوں کی بیویاں بھی گڑبڑ کر جاتی ہیں ہم بجلی پہ نہیں چلتے بغیر بجلی کے بھی چل سکتے ایک دفعہ جی ہاں ہمارے پنجاب میں ایک دفعہ وہ سلاد و سلام ہیں نا بدتی تو اس نے سلاد و نہیں پڑھا تو سلاۃ و سلام کیوں نہیں پڑھا اس نے کہا بجلی نہیں تھی یعنی سلاد و بجلی پہ چلتا ہے بغیر بجلی کے نہیں چلتا تو جو پیور چیز ہوتی ہے وہ بغیر بجلی کے بھی چلتی ہے اس کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بزرگ مسجد میں عبادت کر کے آئے بیوی بڑی غصے میں کہا جی مجھے چائے کی حاجت ہے تو گڑ نہیں ہے تو ایک پاؤ گڑ لے کے آؤ ان کا اللہ دے دے گا آپ ہم دعا کر لیں ان کا اللہ جو دے گا مجھے تو ابھی چاہیے ایک پاؤ گڑ دو اب یہ پھر واپس مسجد گیا دو نفل پڑے اور اللہ سے دعا مانگی مغرب کا ٹائم تھا کہ یا اللہ ایک پاؤ گوڑ دے دے ایک پاؤ گوڑ دے دے ایک پاؤ گوڑ دے دے جب تھوڑی رکت تاریخ ہوئی نا تو محسوس ہوا کہ دعا قبول ہو گئی گھر آیا تو دیکھا حیران کہ اللہ کی نے ایک کرامت رو نما کر دی کہ پورا کمرہ ایک گڑ کا بھرا ہوا ہے دوسرا کمرہ گڑ کا تیسرا کمرہ گڑ کا پورا اور بیوی بی کو کہا ادھر آؤ دیکھو یہ اللہ نے کیا بہاریں بہاریں کر دی ہیں اب عورت تو عورت ہوتی تو اس نے کہا میں نے اتنا گڑ کیا کرنا تھا سر میں مارنا ہے میں نے تو ایک پاؤ مانگا تھا اب یہ حیران کہ نہ ادھر راضی ہے نہ ادھر راضی ہے تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے ایسے سوچا اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ آپ کیا کرو یہ مانتی نہیں ہے تو دل میں الکا ہوا اس کو, کو یہ میرا پاؤ نہیں ہے یہ اللہ کا پاؤ ہے میں <laughs> نے تو ایک پاؤ ہی گڑ مانگا تھا تو مجھے کیا پتا اللہ کا پاؤ کتنا بڑا ہے میں نے تو ایک پاؤ ہی گڑ مانگا تھا مجھے کیا پتا اللہ کا پاؤ کتنا بڑا ہے تو یہ اللہ کا پاؤ ہے یہ میرا پاؤ نہیں ہے تو اسی طرح میں کہتا ہوں کہ للت القدر خیر من ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو پاؤ پتہ نہیں کتنا بہتر ہے اور اسی طرح جو دوسرا نقطہ میں نے بیان کیا تھا کیا تھا کہا تھا ہاں جی ایک طلعا بندہ بولے نا ہاں میت الحکمت فقت ہوتی ہے خیرن کثیر تو ہمیں کیا پتہ اللہ کا قلیل بھی کثیر ہوتا ہے اور کثیر کتنا کثیر ہے اس لیے ہمارے حضرت شیخ کو اللہ نے ایسی حکمت و دانائی عطا فرمائی ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں اور یہ بھی نکتہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبی بناتا ہے نبی بعد میں بناتا ہے اور حکمت و دانائی پہلے عطا فرماتا ہے قرآن کی ترتیب بھی بڑی زبردست ہے بل آشودہ ہو آتا ہو حکم علما حکمت و دانائی پہلے دیے اور علم نبوت بعد میں دیے یہ حضر یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمائے اور موسا علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے ہی فرمائے جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دو باتیں مانگی ہیں چھوٹی سی دعا ہر طالب علم کو یہ سیکھ کر مانگنی چاہیے اللہ سے ربلی حکم اے میرے رب مجھے حکمت و دانائی عطا فرما اور نیک لوگوں کا ساتھ ن فرما یہ چھوٹی سی دعا ہے لیکن حقائق و معرف اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ اللہ میں جو ہے رب حبلی حکم ہے نیک لوگوں کا الہاق یہ وفاق کے ساتھ الہاق ہو گیا اب یہ اللہ والوں کے ساتھ الہاق ہو گیا کیونکہ جو اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر اللہ تعالی اس کو آسانی فرما دیتے ایک اسٹیشن پہ گئے تو ایک بندہ سنگرے بیچ رہا تھا لے لو اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے تو ایک بزرگ نے کہا نہیں گور سے سنو وہ کہہ رہا اچھے سنگ ترے کہ اچھے تلوقات لے کے بندے کو تر جاتے اچھے سنگ ترے اچھے اچھے سنگ کہتے تلقات کو ترے کے میں پار ہو گئے اچھے اچھے تعلقات مشورہ نہیں دیا حکم دیے اللہ نے کہ ضرور ہو جاؤ اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے ان کا فیض ست کے ذریعے آگے گیا نقطے کو جتنے بھی تو کالا صحاب رقو موسا علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے ہم پکڑے گئے تو انہوں نے کیا اللہ ربی نہیں, نہیں ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے راستہ دکھائے گا تو یہاں میں نقطہ یہ نکال رہا ہوں کہ صحاب و موسا موسا علیہ السلام کے صحابہ نے کہا اسی طرح قال یوں عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ حواری اور نبی صلی اللہ علیہ کے صحابہ تو ہر نبی کا کتاب اور علم جو ہے صحبت کے ذریعے آگے گئے حضرت مفتی رشید احمد اسلام اخبار والے ان کے شیخ شیختے حضرت مولانا عبد الغنی پھول خلیفہ ہیں حضرت رحمتہ اللہ تو یہ صحبت کی بڑی اہمیت بیان کرتے حضرت روز ایک ہی بات سناتے تو حضرت نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا تم صحابی بن نے کہا جی صحابی تو نہیں میں بن سکتا بھی نہیں بن سکتا صحبت میں بیٹھوں گا صحابہ کی پھر فرمائے تباہ تابہ بن جاؤ تابہ نہیں ہے تو میں ان کی صحبت میں کیسے بیٹھوں کہا پھر اللہ والے بن جاؤ کہا جی اللہ والا تو تبھی بنوں گا جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھوں گا تو حضرت نے ناراض ہو کے کہا میں جھک مار رہا ہوں کہ میں ایک حقیقت تمہیں سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہے کہ جو نبی کی صوبت میں بیٹھا وہ صحابی بن گیا جو صحابہ کی صوبت میں بیٹھا وہ تابئی بن گیا جو تابعین کی صوبت میں بیٹھا وہ تباہ تابئی بن گیا جو قیامت تک اللہ والوں کی صوبت میں بیٹھے گا وہ بھی اللہ والا بن گئے گا نہ پوچھ ان انکا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یعنی بیزا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستی آستینوں ہوتے قرآن سنتے تھے. مری میں ایک قاری صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ ہاں حضرت نے میرے پیچھے قرآن سنا اور حضرت کو مزہ نہیں آیا صبح مجھے کہنے لگے کہ کیا تم پھیکا پھیکا قرآن پڑھتے ہو نہ خود روتے ہو نہ پچھلوں کو رولاتے ہو بغیر روئے قرآن پڑھتے ہو اور میرے دل میں گلے سے قرآن قرآن مارا میرا دل کھل گیا میں روتے ہوئے دل سے قرآن پڑھتا ہوں اللہ اکبر حضرت کا قرآن عجیب و غریب اب بھی کیسٹیں ملتی ہے آپ سنیں دو دو گھنٹے بیان کرتے تو میرا قرآن ہی قرآن تھا اللہ اکبر کبیر تو ایک دفعہ میں ابھی دورہ کیا تو وہاں سین میں گیا تو وہاں حضرت کے خلیفے سید افضال حسین شاہ صاحب کہ حضرت لندن سے, وہاں گیا ہے حضرت نے پینتیس کا سے پینتیس ملکوں میں پینتیس ملکوں میں قرآن کا پیغام لوگوں کو پہنچایا ان شک قرآن میں خدا پرستوں کے لیے میسجز ہیں پیغامات ہیں یہاں میں ایک اور نقطہ بیان کر دوں میں خصوصاً طلبا سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کالج اور یونیورسٹی کے لوگ تو موبائل کے ڈسے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں میں حیران ہوں یہ موبائل آپ مدرسوں میں بھی آ گیا اور اینٹ پڑھائی کے دوران بھی موبائل چل رہے ہیں اور میسج آ رہے ہیں جا رہے ہیں بھائی روز 20, 20, 25, 25, 30 تیس لوگوں کے میسج پڑھتے ہیں قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے کیا کیا دن رات میں اس کو 20-25 دفعہ کیا؟ ایک دفعہ بھی پڑھنے کے لیے تیار ہے صبح ہی کرنے کا موقع نہیں ملتا تو یہ بھی تو اللہ کا میسج ہے نا میسج پیغام کو کہتے ہیں تو اللہ نے بھی میسج بھیجا اور لوگوں نے بھی میسج بھیجے ہم لوگوں کے میسج پڑھتے ہیں اور اللہ کا میسج نہیں پڑھتے میرے دوستوں جتنی پابندی سے ہم لوگوں کے میسج پڑھتے ہیں کاش اتنی پابندی سے ہم اللہ کا میسیج پڑھ لیں تو ولی اللہ بن بند ہمارے شہروں میں لوگ صبح کو اخبار پڑھتے ہیں میرے دوستوں جتنی پابندی سے ہم صبح کو اخبار پڑھتے ہیں کاش اتنی پابندی سے صبح کو قرآن پڑھ لیں تو ولی اللہ بن بند چوبیس گھنٹے میں کسی بھی وقت آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو میں یہ تو میں نے ایک دو نکتے بیان کر دیے کہ ہم اتنا وقت ضرور دیں جتنا طالب علم آپس میں گفتگو کرنے بحث میں وقت ضائع کرتے ہیں اس سے زیادہ وقت اللہ کے قرآن کو ملنا چاہیے پھر قرآن کا عشق و جنون پیدا ہوگا اور یاد رکھو جس کو قرآن کا عشق و جنون پیدا ہو گیا خدا کی قسم یہ قرآن آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچا دے زمانے میں معذرت سے مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر صحابہ قرآن کی برکت سے جدھر نکلتے تھے فتح ہی فتح ہوتی تھی آج ہم نے قرآن کو املنگ چھوڑ دیے کتنی جگہ جاتے ہم کرتے ہیں قرآن تو وہ ادھر ادھر کی سیاست کی باتیں کرتے ہیں قرآن کا بیچ میں نام ہی نہیں ہوتا تو قرآن کے ساتھ عاشقانہ تعلق ہونا چاہیے ایک قانونی تعلق ہوتا ہے ایک جنونی تعلق ہوتا ہے عوام کا قرآن کے ساتھ قانونی تعلق ہے اور علماء اور طلبا کا قرآن کے ساتھ جنونی تعلق ہونا چاہیے جب تک قرآن کے ساتھ جنونی تعلق نہیں ہوگا یہ قرآن آپ کے اندر نہیں آئے گا اوپر اوپر ہی رہے گا ڈلے تک رہے گا دل تک نہیں جائے گا افلا یہ تو قرآن قلوبا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کیا تالے لگے ہوئے اللہ اللہ ناراض ہوتے ہیں جو قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا تو بہرحال حضرت ایک انگریز کو ساتھ ساتھ تو خلیفہ نے پوچھا کہ حضرت یہ انگریز آپ نے کہاں سے پکڑا کہا میں نے یہ لندن سے پکڑا ہے کہا اس کو آپ کیوں ساتھ ساتھ دے کے پھر رہے ہیں کہا اس کو قرآن کی سمجھ تو نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن عربی نہیں جانتا لیکن میرے قرآن بیان کرنے کا سٹائل اور انداز ایسا تھا کہ میرا قرآن سن سن کے اس میرا قرآن اس کے آر پار ہو گیا ہے اور یہ کلمہ پڑھتے مسلمان ہو گیا ہے اللہ حکم کبیر حَذَا كِتَابُنَا يَنْتِقُ عَلِيْكُمْ بالحق۔ یہ ہے ہماری کتاب جو تم پر حق اور سچ بولتی ہے تو بھائی قرآن کے ساتھ قرآن ہو وہرد مسلمان اللہ کرے آتا تجھ کو جدت کردار ایک نیا کردار ایک نئی روشنی ایک نیا ولولا نظر آئے اور قرآن والا بندہ کبھی بڈھا نہیں ہو سکتا بھی یاد رکھنا جس کے رگو ریشے میں قرآن کا نور ہو وہ پلٹی پلٹی کر دیتا ہے اللہ کا تو قلیل بھی کثیر ہوتا ہے قرآن تو کثیر سے بھی کثیر ہے تو اس لیے قرآن کے ساتھ آشقانہ مجنونانہ تعلق اور خصوصا تحقیق میں قرآن پڑھے جو طالب علم تہج میں قرآن پڑھتا ہے ایک بار دو بارے ذرا غور و فکر سے پڑھ لیتا ہے اس کے دل میں ایمان اس طرح ٹاٹھے مارتا ہے جس طریقے سے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے انوار و تجلیات اور قرآن کے اندر سے نئے نئے علوم و مارکس نکلتے ہیں اب بھی قرآن سے عمل شروع کرتا ہے پاؤں کے ناخنوں تک عمل کرتا چلا جاتا ہے وہ سراپا قرآن بن جاتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن جو بندہ سراپا قرآن بن جائے کیا کوئی اس سے ٹکر لے سکتا ہے جو ٹکر لے گا وہ بھی مارا جائے گا تو میرے دوستوں ضروری ہے کہ جہاں آپ کتابیں پڑھتے ہیں وہاں سب سے بڑی کتاب بھی پڑھے شکوا اہل وفا کو اہل وفا سے ہے جی صرف پڑھ لی نہم پڑھ لی منطق پڑھ لی سب کچھ پڑھ لیا جب قرآن دورۂ حدیث بھی ہو گیا دورہ تفسیر کی باری ہی نہیں آئی چھٹی ہو گئی جی؟ جی اچھا دیوبندیوں کا اللہ اکبر اس وقت اس بارے میں بہت ہم مجرمانہ غفلت برت رہے مولانا سرفراز سفدر کا دورہ تفسیر مشہور تھا اس کی جگہ کوئی نہیں بیٹھا حضرت مولانا امام لاہوری کا دورہ تفسیر موجود تھا اس کی جگہ کوئی نہیں بیٹھا یہ میں درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کوئی تنقید نہیں کر رہا غم کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ہمارا قرآن ہے وہاں ہمارے ملتان سے آگے ایک بزرگ تھا مولانا عبداللہ درخواستی کا دورہ تفسیر مشہور تھا کہ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اب وہ بات نہیں ہے مولانا عبداللہ بہلوی کا دورہ تفسیر مشہور تھا وہ بات نہیں ہے تو بھائی یہ قرآن کی تفسیر ہم غیر مقلدوں سے پڑھیں گے وہ ایک چالیس دن میں ایسے دیوں، کیونکہ من مرضی ہے؟ ہمارے فرماتے ہیں، پہلے چار تھی اب پانچویں فکا ایجاد ہوئی ہے، فکا نفسی کہ من مرضی کی فکا فکا نفسی کہ جو دل میں آئے کرو ہم کسی امام کو نہیں مانتے تو ایک بندے کا حضرت سے ہاں مولوی کو نہیں پڑھ گیا بچیوں کا مدرسہ ہے تو عورتیں بڑی زدی ہوتی ہیں تو یہ کہ وہاں ہمارے فتنہ کھڑا ہوا ہے غیر مقلدوں کا الدا والا ایک عورت ہے وہ امام المام بنی ہوئی تو اس کی ایک بچی ہمارے پردے کے ساتھ ہمارے یہ جی جی <laughs> دور آ کہ کافروں سے پی ایچ ڈی کر کے آ رہے ہیں جتنا مرضی کافر مخلص ہو اگر وہ مخلص ہے تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا تو کافروں سے اسلام پڑھ کے آ رہے ہیں کتنا خوبصورت اسلام ہوگا فتر ہی فتنا ہوگا تو وہ بھی سویڈن سے پتہ نہیں کس ملک سے اسلام پڑ گئے تو نہ کہ وہ تو انگریزی جانتی ہے فلاں جانتی ہے فلاں جانتی ہے تو وہ کسی امام کو نہیں مانتی تو حضرت کی بصیرت اور فوت بہت منصد <خخخ> حضرین کا میرے پاس زیادہ بیس مباحثے کا ٹائم نہیں ہے بس مجھے بیٹی ایک بات بتا دو کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں امام اعظم کھڑے ہوں گے ان کے پیچھے مجدد سانی مولانا کا سمن بڑے بڑے علماء کھڑے ہوں گے لاکھوں علماء ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے جو ان کی ابتدا کر رہے تھے اور دوسری طرف امام فرت ہاشمی کھڑی ہوگی تو آپ امام اعظم کے پیچھے کھڑا ہونا پسند کریں گی کہ امام فرت ہاشمی اس نے کہا حضرت بس بس بس مجھے سمجھ آ گئی یہ بات <خخخ> سو سوار سو سنار کی ایک لوہار کی ہمارے محاورہ سنار تو ایسے ایسے لوہار ایک ہی ڈنڈا لگاتا ہے اور سارا کام پار ہو جاتا ہے تو مشیف ایک ہی بات کرتے ہیں بس کلٹی پلٹی کر دیتے ہیں بندے کو اور جی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کل میں بھی امام اعظم کے پیچھے کھڑا ہونا پسند کریں عورت تو امام بن نہیں سکتی اس کے پیچھے میں کیسے کھڑے ہوں تو یہ ایسے نکات ہیں کیونکہ آج کل لوگ قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں ابھی تو آپ بسم اللہ کے گنبت میں بیٹھے ہیں نا جب آپ امامت خطابت باہر جا کے دین کی دعوت کا کام کریں گے لوگ عجیب سوال کریں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اس کا جواب میں نے تو پڑھا ہی نہیں استاد سے تو اس وقت پھر استاد کی طرف رجوع نہیں اس وقت اچانک اس نے سوال پوچھا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے اللہ الحمام کرتا ہے یہ جواب دو جب آپ کا رابطہ کلو اللہ کے ساتھ محبت کے ذریعے جڑ جاتا اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے علم دے گا اور اپنے حلم میں سے آپ کو حلم عطا فرمائے گا تو اللہ کے ساتھ و ماس صادقین اللہ والے اللہ کے ساتھ رابطہ جوڑتے ہیں بندے کے بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے جو وہ خود بھی اللہ کی محبت میں اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے اور لوگوں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اللہ کی مدد آ جاتی ہے،, ہے جی اللہ تعالیٰ تو پھر مردوں کو زندہ کر سکتا ہے زندوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا اللہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو زندوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا تو اسی لیے اس دل کے بیدار کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھیں تبلیغ والوں کو تبلیغ والے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں ہمیں اللہ والے کو ہمارے اللہ اللہ کثرت سے کرنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اللہ والے اور یہ بڑی اونچی نسبت ہے کہ کسی کا نام ہی پڑ جائے اللہ والے اور جس کا نام اللہ والے پڑھ جائے گا کیا اللہ تعالی ان کو جہنم میں بھیج دے گا کہ اپنے محبت والوں کو بھی جہنم میں کیسے ہو سکتا ہے تو اس کو آج لوگ معمولی نفلی کام ہیں نفلی, کام ہے, بھائی نفلی کام, نہیں یہ اصلی کام ہے نفلی کام نہیں کیا کام ہے, کیا کام ہے؟ اصلی کام ہے یہ فکا پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں یہ سارا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے تعلق ماللہ قائم ہو جائے شدید محبت ہو جائے ایک دفعہ ہمارے حضرت کسی زمانے میں نا امریکہ میں بیان کر رہے تو غیر ملکوں میں یہ جی غیر مکلت بہت ہو غیر ملکوں میں غیر مکلت ملک بھی غیر ہے اور یہ بھی غیر بنے ہوئے تو غیر ملکوں میں غیر مکلت بہت ہے تو حضرت بیان کر رہے ہیں ہمارے شہر اور ایک گستاخ کھڑا ہو گیا کہلنگا جی آپ ہر وقت اللہ, اللہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ کو اللہ کے علاوہ کچھ نہیں آتا اب اس کو کیا پتا تھا گواہی دے دینا رہتا تھا ایسا چپ کر کے بیٹھا جیسے جھاگ بیٹھ جاتی پھر نہیں دوبارہ کھڑا ہوا کہا تم اللہ اللہ کرنے کو معمولی بات سمجھتے ہو اللہ وقبر کبیرا اللہ اپنے منہ سے اللہ نکالنے کی کب توفیق دیتا ہے جب اس کو پسند ہوتا ہے ایک دفعہ ہم اختر برکاتوں کی صحبت میں گئے ایک حقیقت حضرت ہم نماز پڑھتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہم اللہ اللہ کرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں کہا بندے اللہ کے تمہیں کیا پتا جب تم پہلی دفعہ اللہ کہتے ہو پھر دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے پہلا اللہ قبول کرتا ہے اس کو پسند آتا ہے تو دوبارہ توفیق ہوتی ہے اگر پہلا پسند نہ ہوتا تو دوبارہ توفیق ہے؟ جو پہلی نماز پڑھتے ہو دوبارہ نماز کی توفیق مل گئی ہے تو اپنے گھر میں آنے کی اس کو بندہ اجازت دیتا ہے کتابیں <تصفيق> بھی پڑھتے رہو تعلیم بھی حاصل کرتے رہو بس ہلکی سی نظر دل پہ رکھو کہ دل کیا رہ اللہ ایک وقت میں لوگ چار چار کام کرتے بس جنہوں نے گاڑی چلانی سیکھنی ہے شروع میں اس کو بڑا ڈر ہوتا ہے چوک آتا ہے تو وہ کمپتا ہے وہی بندہ جب ٹریننگ لے لیتا ہے تجربہ کر لیتا ہے گاڑی بھی چلاتا ہے ساتھ والے بندے سے باتیں بھی کرتا ہے ادھر ادھر مری کی پہاڑیاں بھی دیکھتا ہے چپس بھی کھاتا ہے تو چار چار چیز کام وہ ایک وقت میں کر سکتا ہے تو کیا ہم دو کام ایک وقت نہیں کر سکتے کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور زبان جو ہے اپنا کام کر رہی ہے اپنا کام کر رہی ہیں تو اسی لیے نظارے چکھا دیتا ہے اور یہ بھی یاد رکھو ہم عوام کو بتائیں جی گے مرنے کے بعد جنت ملے گی بورے ملیں گی یہ ملے گا نہیں بھائی جن مرنے کے بعد تو ملے گا ہی ملے گا ہمیں یقین ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ روزہ رکھیں عبادت کریں نماز پڑھیں نقد اور اللہ سارا ادھار کر رہا ہے سمجھ آ رہی میری بات کہ آپ تو نماز پڑھی نقد ہے روزہ نقد رکھا ہے اللہ ہے جی ادھار ہے مریں گے دوبارہ اٹھیں گے پھر جنت میں جائیں گے نہیں نہیں اسی دنیا میں اللہ جنت کے نظارے چکھاتا ہے شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اللہ کی محبت کی شدت اپنے دل میں پیدا کر لیں اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں جنت کے نظارے چکھاتا ہے تو ملے ہورو قصور کے کافروں کی عورتوں کی چمڑی گوری ہے وہ ہورو جیسیم کافر کو تو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فخ واد تو وادے وعدے, وعدے تو انہوں نے آگے جواب دیا تم میں کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی نہیں تم میں کوئی ہوروں کا چاہنے والا ہی نہیں جلوائے تو موجود ہے موسا ہی نہیں کہ اللہ ابھی بھی جنت کے نظارے چکھاتا کتنے لوگ ایسے ہیں حضرت ایک بزرگ ہے بہت اونچے بزرگ تھے تو جو ان کے بعض بڑے بھولے بھولے ہوتے ہیں ان کا آخری وقت قریب ہے اور جنت رہنے دے جنت حضرت وہ کیوں کہا سو دفعہ جنت اللہ نے سجا سجا کے مجھے خواب میں دکھائی ہے یہ تیرے لیے تیار کیا میں منہ پھیر لیتا ہوں اللہ میں جنت کے لیے نہیں تیرے دیدار کے لیے عبادت کروں جنت تو مل نہیں جائے گی جب دیدار ہوگا جنت میں ہی ہوگا ہم سب سے اعلیٰ چیز مانگ رہے ہیں جنت الفردوس اور اللہ کا دیدار کہتے ہیں جب تک دید نہیں ہوگی اس وقت تک عید نہیں ہوگی جب اللہ کی دید ہوگی پھر اصلی معنی میں عید ہوگی تو اللہ والے جنت تو مل ہی جانی ہے بھائی جنت کے اندر ہی دیدار ہونا وہ اللہ کا دیدار مانگتے ہیں کہ یا اللہ بس تو ہمیں مل جائے جی ہمارے حضرت دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے دل میں آ جا تو ہمارے دل میں, میں سما جا بلکہ ہمارے دل پہ چھا جا حضرت کے خلیفہ خاج عزیز الحسن انہوں نے ایک شعر کہا حضرت اتنے خوش ہوئے فرمایا اگر استاد ہوتا ہے آپ کو ایک لاکھ روپے یعنی ایک کروڑ روپے آج کا دے دیتا ہے اس شیر پر تو کیا تھا فرمایا دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یا اللہ اب تو تیری محبت میرے دل میں آ جائے اس لیے اب تو خلوت ہو گئی ہے تو ہم بھی اللہ سے یہی مانگے کہ یا اللہ تم ہمارے دل میں آ جا تو ہمارے دل میں سما جا تو ہمارے دل میں چھا جا اور اس کی ابتدا بھائی تحجت سے کرو فجر سے دس پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ اور اٹھ کے جو ہے تحجت پڑھ لو اگر طالب علم تحجت نہیں پڑھے گا اس کو قبولیت نہیں ہو یہ اسلام میں لے آؤ میں لکھ دیتا ہوں کوئی استاد ہو کوئی طالب علم جب تک کہ وہ تہجت کی پابندی نہیں کرتا بات بنیں گی نہیں جب تک اللہ سے خصوصی تعلقات نہیں بنتے بندے کی زندگی کاموں میں برکت نہیں آتی اور خصوصی تعلقات بنتے ہیں تہجت کے وقت اس لیے انہوں نے کہا علامہ اقبال نے اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ شہر کا رونے جیسا منہ ہی بنا لو اگر ہیں آنسو خفا اس کی رحمت کو تو بخشش کا بہانا چاہیے اس لیے رونے والی شکل بنا کے اللہ سے مانگے تہجت کے وقت او طلبہ اور علما مانگے یہ تو اللہ کے خاص بندے ہوتے جب خاص بندے خاص وقت تہجیت کے وقت دعا مانگیں گے اللہ ان کی دعا قبول فرما لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لے اور دین کی دامے درمے سکھنے وقتیں ہر حیثیسی اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ہم دین کی خدمت نہ بھی کرنا چاہے دنیا میں پھنس جائے یا اللہ ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اپنے دین کی خدمت میں لگا لے ہمیں ہمیں کسی حال میں بھی فارغ نہ کر ہم ہر حال میں تیرے دین کی خدمت کرنے والے بن جائیں اور جو ہے اخلاص اور تقوا نصیفارے <تصفيق> آخر پہ نقطہ بیان کر رہا ہوں اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا بنتے کیسے ہیں جب وہ ایمان لاتے اور تقوا اختیار کرتے ہیں ایمان تو ہے ایمان کا سوز اور درد حاصل کرے حقیقت ایمان کی حاصل کرے اور تقوا اختیار کر لے آپ اولیاء اللہ میں شامل ہو جائیں گے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ایمان کی حقیقت نصیب فرما دے اپنا عشق و جنون نصیب فرما دے اور تقوا جیسی نعمت نصیب فرما دے اور تقوا حاصل کرنے کے لیے دعا کثرت سے پڑھے امام متقی ہی نہ بنا متقیوں کا امام بنا دے تو اللہ تعالی ہمیں اپنے متقیوں کا امام بنا دے اور ایسے عمل کرنے کی توفیق فرمائے کہ کل قیامت والے دن ہم اللہ کو پسند آ الحمد محبت نسیب یا خطام کو معاف فرما کمیوں کو تاہین معاف فرما ترقی نہ صرف تک جاری و ساری فرما لوگوں کا رجوع اس طرف فرما اہل خیر کے دلوں کو اس طرح فرما یا اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما یا اللہ خصوصی فضل و کرم فرما دے یا اللہ جو جو تو دلوں کے راز جانتے ہیں سب کے دلوں کی جیسے ہی دونوں کو قبول فرما لے اور اپنا خصوصی فضل و کرم فرما لے یا اللہ رحم فرما دے کرم فرما دے یا اللہ رحم فرما دے, رحم فرما دے. کرم فرما دے یا اللہ جو دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے خاص فضل سے عطا فرما یا اللہ ہمیں تہجد کرونا نسیب فرما خصوصی مکربین شامل فرما یا اللہ فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو ہم نے دعائیں مانگی وہ بھی ادا فرما جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما یا اللہ اپنی محبت و مارفت نصیب فرما آجزی انکساری بندگی کی توفیق ادا فرما یا اللہ کریم اس, اس کو کہتے ہیں جو بغیر مانگے بھی دے دیتے ہیں. اللہ تو ہزاروں چیزیں بغیر مانگے دے رہے ہیں ہمیں سچی سچی توبہ کی توفیقت آتا ہے اللہ آخری وقت اس دنیا سے جائیں ہم سب کے اللہ علیہ